ش فرمایا ان مولا یغ فروش اور کبھی بے شک اللہ تعالی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ یغ فرو مادو نزال کلیم یشا اور اس سے کم جو گنا ہوں گے اس میں سے جسے چاہے گا بخش دے گا وئی یش رکھ بلاہ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے فقد غلالم بغیدہ بے شک اس نے بہت دور کی گمراہی کو اختیار کیا وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا مشرک جہنمی ہے مشرک دنیا اور آخرت میں تباہ ہے مشرک اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے مشرق کی بخش نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ مشرق کی بھی بخش نہیں ہے اور کافر کی بھی بخش نہیں ہے بات ہے ایمان کی سلامتی کی تو جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ کتنا بھی گناگار ہو جنت میں ضرور جائے گا گناہوں کی سزا پا کر جائے گا اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا یا شرک پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہن نم میں جلتا رہے گا اسی لیے تمام بزرگان دین یہی دعا کرتے یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما تو یہاں بات ہے شرک کی اور کفر کی شرک کسے کہتے ہیں شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرا لینا اللہ کے مد مقابل کسی کو سمجھنا مثلا یہ سمجھنا کہ جس طرح ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں کسی اور کی بھی پوجا کر سکتے ہیں تو یہ شرک ہے جیسے ہندو شرک میں مبتلا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں کیا یہ سمجھنا کہ جس طرح اللہ تعالی کی ذات ہے اسی طرح کوئی اور ذات بھی اللہ کی طرح ہو سکتی ہے تو اسے شرک پر ذات کہتے ہیں جیسے یہودی اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ سلام اور حضرت ازیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور اب یہ سمجھیے گا کہ باپ اور بیٹے میں مماثلت ہوتی ہے تو یہ خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت ازیر کو خدا کی مثل سمجھتے ہیں نوزب اللہ نظال کیونکہ باپ کی شکل اور بیٹے کی شکل ملتی ہے اس مناسبت سے یہ صرف ذات ہے حضرت عیصا علیہ السلام اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا وہ تسلیم کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے شرف صفات شرف صفات کی یہ مانا ہے کہ جو اللہ تعالی کی صفات ہیں ویسی ہی صفات بندے کے لیے سمجھی جائیں اور اس میں برابری ہو بندے کو کسی ذات کو اللہ کے مقابل سمجھا جائے مثلا یہ سمجھا جائے کہ اس کا علم ذاتی ہے ہمیشہ ہمیشہ سے ہے یا یہ یہ سمجھا جائے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے تو اس طرح کی صفات سمجھنا یہ صرف صفات ہے الحمد للہ مسلمان نہ تو عبادت میں کسی کو شریک مانتا ہے نہ ذات میں کسی کو شریک مانتا ہے اور نہ صفات میں شریک مانتا ہے امبیا اور اولیا کی ہم جو بھی صفت مانتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ وہ بی عزن اللہ ہے کیا ہے وہ اللہ کے عزن سے ہے اللہ کے حکم سے ہے اللہ کی عطا سے ہے اللہ کی صفات ذاتی ہیں بندے کی صفت عطائی ہے جب ذاتی اور عطائی میں فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوں وہی مثال پھر ریپیٹ کرتا ہوں یا دہانی ہو جائے ان اللہ بن ناس سی الرحیم بے شک اللہ بندوں پر رعوف رحیم ہے لقد جا کم رسول عزیز العلیہ ماں عل تم حری سناڑ کمبل مین رعف اور حضور کے متعلق سور توبہ میں فرمایا گیا کہ حضور رعوف الرحیم رحیم ہے اللہ بھی رعف الرحیم رحیم حضور بھی رعوف الرحیم قرآن بیان فرما رہا ہے قرآن شر کی تعلیم تو دیتا نہیں ہے تو بس آگے تو برابری محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ بھی رعوف الرحیم حضور بھی رعف الرحیم نہیں فرق ہے فرق اس طرح ہے کہ اللہ کا رعوف الرحیم ہونا ذاتی ہے اور حضور کا رعوف الرحیم رحیم ہونا اللہ کی عطا سے ہے اللہ رعو رحیم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں اور حضور رعوف اور ہیں ہے بیزن اللہ اللہ کے اذن سے ہیں کا رعوف اور رحیم ہونا ہمیشہ سے ہے اور حضور کا رع فر رحیم ہونا اس وقت سے جب سے اللہ نے بنایا تو جب اتنا فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ آیا اس کی مزید تفصیل جاننا ضروری ہے اس کے لیے اس کیسٹ کو حاصل کیجئے شرف کی حقیقت اور اس کتاب کا مطالعہ کیجئے معیار ہدایت من یہ کافر یہ مشرقی عورتوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کی پوجا کرتے ہیں اس لیے کہا گیا اناسن مانے عورتیں یہ اس لیے کہا گیا کہ مشرقی نے مکہ نے جو بت بنائے تھے ان بتوں کی شکلیں عورتوں جیسی تھی بلکہ نعوذ باللہ من تو اس طرح بنائے تھے گویا کے لباس کے بغیر بنائے گئے تو وہ اس طرح نعوذ باللہ میں ذالب آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا مطلب کہ عورتوں کی شکل کے بھی بت بناتے اور انہیں بے لباس بھی رکھتے ایسے نادان لوگ تھے پھر جو بت عورتوں کی شکل میں نہ ہوتے لیکن پھر بھی انہیں اس طرح زیورات پہناتے جیسے عورتوں کو زیورات پہنایا جاتا ہے اور تیسری صورت یہ تھی کہ مشرقین مکہ نے بتوں کے نام لات عزا مناد جو رکھے تھے یہ سب عورتوں کے نام ہے تو بتوں کے نام بھی عورتوں پہ رکھے تھے اسی طرح آپ دیکھیں آج کل ہندو دیوی کر کے باس بتوں کو پکارتے ہیں دیوی دیوی یہ مون لفظ ہے تو یہ بتوں کے لیے مونس لفظ بھی استعمال کرتے ہیں بعض بت مونس کی شکل میں بناتے ہیں بانس بتوں کو عورتوں کی طرح زیورات پہناتے ہیں تو ان مشرقین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یوں تو بڑے مرد بنتے ہو لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ عورتوں کے سامنے سجے کرتے ہو عورتوں کی شکل کے بتوں کی پوجا کرتے ہو ای ید من مندون ہی اللہ اناسن یہ مشرقین اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ نہ إِلَّا شیتو نریدا اور وہ شیطان مردود کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ عقل انہیں شیطان نے دی تو یہ شیطان کی باتیں مانتے ہیں لانا اللہ اللہ نے شیطان پر لانت فرمائی ولا اور شیطان بولا لذ مین عباد کا نصیبم مفرود ضرور بضرور میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لوں گا شیطان نے اللہ کی جناب میں چیلنج کیا کہ تیرے بندوں میں سے کئی لوگوں کو میں گمراہ کر دوں گا والا او دل <أُدِلَّنَّهُم> اور شیطان نے کہا اور ضرور بضر میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا والا امن ین <يَنَّهُم> اور ضرور بضرور میں انہیں لمبی امیدیں دوں گا آج ہم بھی لمبی امیدوں میں وابستہ ہیں ابھی توبہ نہیں کرتے ذرا حج کر کے آ جاؤں پھر بالکل نیک بن جاؤں گا ذرا رمضان آ جائے پھر پکا نمازی بن جاؤں گا ذرا ان بچوں کی شادی سے فارغ ہو جاؤں پھر اس کے بعد سنت پر عمل کروں گا ذرا کام دھندوں سے فارغ ہو جاؤں بڑھاپا آ جائے بڑھاپے میں کیا کرنا ہے ہم اللہ اللہ ہی کریں گے لیکن بڑھاپا کس نے دیکھا بچوں کی شادی سفارت کب ہوں گے حج کرتے ہوئے کس نے دیکھا ہے ہو سکتا آج اور ابھی موت آ جائے تو یہ لمبی امیدیں شیطان دیتا ہے ولا عام رن ہوم فلا یو ضرور ب ضرور میں انہیں حکم دوں گا پھر ضرور ب ضرور وہ جانوروں کے کانوں کو چیریں گے تو مشرقی نے مکہ نے ایسا کیا کہ جب اونٹنی پانچ مرتبہ بچے کو جن دیتی تو پھر وہ اس اونٹنی کا نام وہ بحیرہ رکھتے اور اس کے کان کو چیر دیتے اور کہتے جس اونٹنی کا کان چیر دیا جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے اس کے اوپر سوار ہونا بھی حرام ہے اس کا دودھ پینا بھی حرام ہے اس لیے کہ یہ اونٹنی ہم نے اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دی ہے ضرور ب ضرور وہ جانوروں کے کان چیریں گے شیطان نے کہا اور لوگوں نے ایسا کیا اولا اللہ۔ اور ضرور ب ضرور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدائش کو اور اللہ کی بناوٹ کو چینج کریں تبدیل کریں اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مرد عورت کی نقل کرے یا عورت مرد کی نقل کرے اس سے مراد یہ ہے اسی طرح اللہ تعالی نے داڑھی شریف عطا فرمائی مرد کے لیے تو اسے مون دینا یہ بھی شیطان کی پیروی ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو چینج کرنا ہے اسی طرح ہمیں بنانا آئی برو جو بنائے جاتے ہیں اسے بھی اس آیت کریمہ کے تحت حرام کہا گیا بعض خواتین اپنے بالوں میں نکلی بال جوڑتی ہیں نقلی بال سے مراد انسانی بال وہ جوڑ کر بالوں کو لمبا کرتی ہیں یہ بھی حرام کہا گیا ہاں چند چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مستث فرمائی تو احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ ہے کہ سر کے بال مرد کے لیے کاٹنا جائز ہے عورت نہیں کاٹ سکتی جب تک شرعی اجازت نہ ہو کسی طرح جسم کے اور بال جو بھو پلکوں اور داڑھی شریف کے علاوہ ہوں مردوں کے لیے وہ بال کاٹنا جائز ہیں عورتوں کے لیے بھی جائز ہیں عورت کے لیے داڑھی شریف اگر عورت کی نکل آئے تو اس کا کاٹنا عورت کے لیے مستحب ہے ہاں مرد کے لیے داڑھی کے بال کاٹنا حرام ہے جب تک ایک مٹھی داڑھی نہ ہو جائے تو شرح مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پر عمل نہ بھی کرتے ہوں تو اس پر ایمان لانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے ہم اس بات کو ضرور مانیں عمل نہ کرنا اور چیز ہے لیکن جو غلط ہے اسے غلط تسلیم کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ داڑھی شریف ایک مٹھی کا رکھنا واجب ہے اس سے کم رکھیں گے تو بھی گناہ ہے اور داڑھی شریف بالکل کلین شیف کر دیں گے یہ بھی گنا ہے ایک مٹھی اس طرح ہم لیں گے کہ داڑھی شریف کے بالوں کو ہاتھوں میں لیں گے اور تھوڑی جو ہے یہ ہاتھوں میں نہ آئے صرف بال ہی ہوں تو بال ہاتھ میں لے کر پھر مٹھی بنائیں گے اور مٹھی سے باہر جو بال ہوں وہ کاٹیں گے اگر داڑھی شریف ایک مٹھی سے کم ہوئی تو بھی حرام ہے اور داڑی شریف بالکل ہی ختم کر دیں گے کلین شے ہے تو یہ بھی حرام ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو کم از کم اس غلط کو غلط ضرور مانے کہ ہم کرتے ہیں غلط کرتے ہیں اگر ایک مٹھی سے کم کرتے ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لانت فرمائی جو مردانہ نقل کریں غور کرنا چاہیے ان خواتین کو اور ان بچیوں کو بھی کہ جو مردانہ لباس پہنتی ہیں یا مردانہ بال لگتی ہیں اس پر لانت فرمائی گئی اب اگر چھوٹی بچی کو ہم پہناتے ہیں تو ہم گناگار ہوں گے اور وہ بالغ بچی ہے خود پہنتی ہے تو خود گناہ ہوگی اسی طرح بعض مردوں کو دیکھا گیا کہ وہ عورتوں کی طرح بال رکھتے ہیں چٹیاں بھی بنتے ہیں اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لانت فرمائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے جو عورت مردانہ لباس پہنے مردانہ چال اپنائے مردانہ نقل کرے اس پر حضور نے لانت فرمائی اسی طرح مرد پر لانت فرمائی جو عورتوں کی نقل کریں یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو عورت مردانہ چپل پہنے مردانہ جوتے پہنے اس پر بھی حضور نے لانت فرمائی ہے تو اب مردانہ لباس پہننے پر کتنی لعنتیں ہوں گی اللہ ہمیں اقل عطا فرمائے وَمَن اور جو کوئی شیطان کو دوست بنا لے اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کر فقد خَسِرَ خسم مُبِينًا پر بے شک اس نے بہت ہی بڑا کھلا نقصان کیا یعد میمنیم شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور جھوٹی امیدوں میں مبتلا کرتا ہے وما اللہ غُرُورًا شیطان جھوٹے وعدے دیتا ہے دھوکے کے وعدے دیتا ہے شیطان کی باتیں جھوٹی ہیں شیطان کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی جائے الا مأواہم جہنم جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اولا یون انہا مشیر اور ایسے لوگ عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے اتنا پیارے بھائیوں ابھی میں نے عرض کیا کہ گناہ کو گناہ سمجھنا ضروری ہے یاد رکھیے گناہ کرنا گنا ضرور ہے مگر اس سے بڑا گنا یہ ہے کہ گناہ بھی کیا جائے اور گناہ کو گناہ نہ مانا جائے آج افسوس کا مقام ہے لوگ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں اور بے شمار گناہ کرتے ہیں پہلے زمانہ یہ تھا پہلے دور ایسا تھا لوگ اس قدر دین کے قریب تھے کہ غلط کو غلط سمجھتے تھے اب ایسے نادان بھی ہیں کہ ان باتوں کو وہ غلط تسلیم کرنے کو تیار نہیں اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ گناہ کو گناہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ بسا اوقات گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے والذین آ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے سند قلو ہوم ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے جنات باغات میں جنتوں میں تجریم ان تاشتی جس کے نیچے نہریں رواں دوا ہے خالدین فیح ابدا ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رکھیں گے جنت میں یوں تو بے شمار نعمتیں ہیں لیکن ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی تمنا جنتی بار بار کریں گے وہ جنت میں اللہ کا دیدار ہے جنتی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیدار اسے نصیب ہوگا جس نے اپنی آگ کی حفاظت کی ہوگی آئیے ہم بھی نیت کریں کہ ہم اپنی آنکھ کو اللہ کے دیدار کے قابل بنائیں اور اپنی آنکھ کی حفاظت کریں وعد اللہ حقاً اللہ کا وعدہ سچا ہے ومن اصدق من اس اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی سب سے سچا اللہ ہے لئی بی امانیکم ولا امانی اہلیل کتاب مشرقوں نہ تو تمہاری من گھڑت باتوں کے مطابق فیصلہ ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی من گھڑت باتوں کے مطابق فیصلہ ہوگا یعنی اہل کتاب اور مشرقین مکہ نے جو خیالات اور جو تصورات باندھے ہوئے ہیں اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا فیصلہ کیسے ہوگا قیامت کے دن سنو میں یامل سو ائی یوجا بھی جو برا عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا یہ فیصلہ ہے ولا یج لہو مندونسی اور اس شخص کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار جس نے گناہ کیا اور اس کے گناہوں پر جب سزا دی جائے گی تو اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ تو کوئی دوست کام آئے گا نہ کوئی مددگار ومیا عمل میں انسا اور جو کوئی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت وہ مومن اس حال میں کہ وہ مومن ہو ایمان بھی ہو اور اچھے عمل بھی کرے کا ید و پس الجنا یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے والمون نقیو اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا وہ احسن آخس ندینمن اس نم وجہ اس سے بڑھ کر کس کا دین اچھا کہ جو اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے وہ محسن اس حال میں کہ وہ نیکار ہو یعنی جو ایمان لائے اور نیکی کرے اس سے بڑھ کر کوئی اچھا نہیں ہے سب سے اچھا دیندار وہی ہے اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق فرما ہے تبام مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرے وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہر باطل سے جدا تھے ابراہیم خلیلا اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا گہرا دوست بنایا یہ خلیل بننے کے لیے جو مراحل ابراہیم علیہ السلام نے طے کیے وہ بھی ہمیں غور کرنے حکم ہوا جان کا نظرانہ دو اب تیار ہو گئے نمرود نے آگ جلائی وہ آگ جس کی لکڑیاں کئی مہینے جمع کی گئی ایسی آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی اوپر سے کوئی پرندہ اگر ہوا سے گزرے تو اس آگ کی گرمی سے جل کر گر جائے آگ کو منجنگ میں رکھا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے غلیل ہوتی ہے کہ اسے کھینچ کر پتھر پھینکتے ہیں تو اس زمانے میں لکڑی کی ایک مشین بنائی جاتی یعنی لکڑی کی ہوتی اور جب لکڑیاں کھینچ کر اس پر اگر ضرب لگائی جائے تو پتھر اڑ کر دور گرتا تو کسی کی ضرورت تو نہ تھی کہ وہ آگ میں قریب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے اس لکڑیوں کی مشین میں رکھا گیا آپ کی کمیز اتار لی گئی اور آپ کو پھینکا گیا آپ وہاں تشریف لے گئے جان کا نظرانہ پیش کر دیا اللہ کا فضل ہوا وہ آگ باغ بن گئی اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو آپ نے بیابان ریگستان میں اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا جہاں پر نہ پانی نہ درخت نہ سایہ نہ مکان نہ کوئی بشر پھر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر آپ ذبح کرنے کو تیار ہو گئے تو جب آپ ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا اس کے تحت مفسرین بیان کرتے ہیں جب بندہ آزمائشوں اور امتحان کا مقابلہ کرتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالی کا خصوصی کرم اور فضل اس پر ہو جاتا ہے تو ہم تو نازک بندے ہیں ہم تو یہی دعا کرتے ہیں پروردگار اصول تو یہی ہے کہ آزمائشوں اور امتحان کے بعد کامیابی ملتی ہے لیکن تیرے کرم اور تیرے فضل میں کیا کمی ہے بغیر امتحان کے کامیابی عطا فرما دے لیکن بالفرض اگر ہم پر امتحان آ جائے تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اگر امتحان لکھا ہے اور وہ آ کر رہے گا تو پھر ہمیں تو ثابت قدمی عطا فرما وی معافل سماوات اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ فل ارد اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کان اللہ بالکل نشئی اور اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے